بندی فوج فوج فوج کہ پہلے چلو فارو من گنو بند مولک साफ मतलब सारे तक असले बंदे लड़ाए इतलेआम पास क्यों बैठे उठ مر جیو بند پہ سپاہ پی سپاہی صاحب جی اچھا منصوبہ پورا <tukle> <tukle> <tukle> کرتے اندل اندل پہلے اصلا پہ پہ سارا ہی پی سب کچھ مقصد ہی حکومت پہلے کیوں نہیں یہ لگی ہے حق حق جڑا کھڑے دے ح کڑے سورچ واگ تلے ہوں زید بابا, او نتیج نا بند یہ وال پوری تین کی کالمی تک کہ یار تو سو جوان ہری جڑے ٹھن حضور پیچھے میں اگلی بارے دا گوشا میں گوشے مطلب جگہ جگش جی پچا دے آدم سارے انہیں تکرے کو لٹھے تھے محلان کی طریق ہے یہ مولی خود میں کوئی آدم آدم پردے کو کوجنا تلے جو مرضی آکے سارے سہبزاد باقی ہوئے کسمی آدھے کو میں کتے کو جام پردے مولی یہ وہ سارے آدم ہیں آکھر نہ بڑتے تھے انہوں نے تلے جو مرضی جو مرضی نے کسورا کتا بلا تلے مرضی تلے جو مرضی تھا جو مرضی تھا کو کو کو تو لانتی جگ دورو بڑو جیوں نہ جگاریو ہے نہ ٹکڑے کہہ رہا میں تو بابا گیا نہ تیرا سلافہڑ تو سر مجھے میں اس نال لڑوں اچھا اور میں مجھے سلافہ توڑا کیا مدد سے منھ تھا رن اس موضوعات پر دابے ہاں یہ میں سے بارے میں بلا فورن میٹنگ کر کے وہ سوال <muchan> کرائے <muchan> مفت ابراہیم دے لفظ <سؤال> جنو کہ میں اپو پیرن خلاف ہوں۔ تو میں کڈا ساتھیا پوچھنے مے کوں تے کو ٹھک ویسے میں کو چھٹی کو مل افس موتم مخالفت کیہ کرے تو کہ میں توڑے میں پوچھاں مگر میں جلا پوچھاں ملے تے تو ہی مخالفت نہ دیوار نہیں پے میندا تو کپڑے چنا تے رک سکی۔ ابراہیم میں کو لکھے خط۔ نے کو خط لکھے تے سبق دو <illaises> <theidamente> <tengas> <the> تو وہ تمام معاملہ دل کی آزادی کم سامان ہے بہت بشیر کا سمجھنا دل آزاد رکھے تھے بادشاہ ہی میں مر اپنا فیصلہ آپ دل شکم؟ یا سکم کیا دل چننی یا ڈڈ چن don take you very much that مالا پتا جمن جہار پڑتے پڑ دے ملا اتنے کو سے ساتھ سن سبلا سانچو جا سانوں رکو اے جڑی نہیں پتلی امی ہاں کوئی نہیں دسدی نہیں کوئی نہ بہت میں شور بنن چھتوں ہاں حوالے تن صبحاتے شاعر جو سنن کر پڑھن حوالے صحیح ہونا ساری پڑھ دینا جگہ مال پانی ہیں چلو میں نے تمام مسائل اس کمپنی میں جو کلے دیکھا سامنے Sarang-Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang, Sarang. Hey, yeah. Correct. Correct. That's the most, that's the last one. That's یاد رکھنے میں بے بات ایک پرلی گڑی چٹان پہلی پلی پلی پلی پے نڑی